الذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ ہاجرو وجاہدو اور حجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بہام علماء ایمان حسین اپنے مال جانوں کے ساتھ اعظم و درجتا عند اللہ بہت بڑھ کر درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک واولائہم الفائزون یہ لوگ نجات پانے والے کامیاب فائز اور مفلح یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو عذاب سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں کیونکہ مومنین میں ایسے بھی ہوں گے جو عذاب سے گزریں گے اور جنت میں جائیں گے جانم میں ہو کر جائیں گے تو مفلحون اور فائزون یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر سزا اٹھائے جنت میں داخل ہوں یہ بشرم رب ہوں رحمت ہوں خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنے رحمت کی طرف سے ان کا رب اپنے رحمت کے بشارت ان کو دیتے ہیں من اپنے طرف سے ورزوان۔ اور رضا مندی کے و جنات اللہم اور جنات باغو کی ان کے لئے فیہا نعیم مقیم ان میں نیامتیں ہوگی ہمیشہ کہ خالدین فیہا بدا ہمیشہ رہیں گے اس میں ان اللہ و اندہو عجر نعظیم یقین اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو وہ نیامتیں بطور تذکرہ بیان کرتا ہے اس کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کرتے جو انسان کے نفس کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں فرمایا معیم نعمتیں تو ہوں گی لیکن نعمتیں چھینی جاتی ہیں نا فرمایا نہیں مقیم ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں کوئی موسم آئے گا جائے گا نہیں یہ اب موسم ہے انگور کا اور جب سردی کا موسم ہوگا پھر انگور نہیں ملیں گے مالٹے کا موسم ہے سیب کا موسم ہے نہیں وہاں ہر ایک چیز کا ہر وقت موسم رہے گا ہمیشہ موسم والا میسر ہوگا یا یادین والو تک جو آبا اولیاء نہ بناؤ تم اپنے بائیوں کو اپنے ماں باپ کو آبا میں باپ دادا سب آتے ہیں خان بھائی بھائیوں میں سب آتے اولیاء دوست ان کو دوست مت بناؤ کب اس کی وجہ فرما نصطحب القفرال ایمان اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان پر تمہارا خونی رشتہ دار ہے لیکن وہ کفر کو پسند کرتے ہیں مقابلہ ایمان کی تو وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے وہ میتھم جو بھی دوستی رکھے گا ان سے تم میں تو وہ لوگ ظالم ہیں کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اسلام کو بہت بڑا نقصان اسی سے پہنچتا ہے کہ اگر کوئی دینی دوستی پر نصبی دوستی کو فوقیت دے دے تو وہ مشرق وہ کافر اس مسلمان بائی کے ذریعے سے مسلمانوں کے بہت سارے راز منتقل کر سکتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جتنا نقصان ہوا ہے تو اس میں یہ بنیادی چیز ہے بنیادی منافقین کو جو موقع ملتا ہے اس میں یہ بنیاد کہ وہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو راز بتاتے ہیں ان کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے مشرق ہوتے یہ تمیز نہیں کرتے یہ لوگ یہ ساری چیزیں پر مسلمانوں سے منتقل ہو جاتی آج مسلمانوں میں خاص کر مجاہدین کو جہاں جہاں نقصان ہوتے آپ دیکھ لیں وہاں مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ ان کے علیک سلیک تعلقات ان کو اس نظر سے الولا والبرا کا جو عقیدہ ہے اس نظر سے نہیں دیکھتے اس وجہ سے ان کو نقصان ہوتے اس کے بہت سارے شواہد آپ کو اس معاشرے میں ملیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالم ہے اگر کوئی ایسا کرے گا اس لیے کہ اللہ کے قانون کے خلاف ورزی ہے کل آپ فرما دیجئے انکانا باؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم واشیرتوکم اگر ہو تمہارے باگ داد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں جوڑے وہ شیر تمہارے قوم قبیلہ کمبا وہ تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں ان کا تم نے اختراف کر دیا جمع کیا ہوا ہے وہ تجارت تف رہا اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تمہیں خوف ہے ڈر ہے وہ مساکن اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو احب عل من ہے زیادہ محبوب ہوں تمہیں اللہ تعالی سے وہ اس کے رسول سے وہ جہاد ان پھر اور اس کے رستے میں جہاد سے انتظار کرو حتا یہاں تک اللہ کہ آئے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے کر اللہ کا حکم آ جائے وہ اللہ دل قوم الفاظ اللہ ہدایت نہیں دیتے نا فرمان قوم کو نا فرمانی کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے قوم کو اس آیات میں جمع کر دیا ہے کہ لا محالہ باپ کے رشتے ہوں گے باپ میں دادا یہ سارے آ جاتے ہیں ابنا ہوں گے ابنا میں پوتے پڑ پوتے یہ سارے داخل ہو جاتے ہیں اخوان میں سگے بائی ہیں اور اللہ ہیں رضائی ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں گے میں سارے جوڑے آ جائیں گے عورتوں کے لیے ازواج ہیں اور مردوں کے لیے قوم قبیلہ بیوی کی طرف سے چاہے باپ کے طرف سے ہے اموال مالوں کے جمع سونا چاندی وغیرہ اور اس میں خاص کر تجارت کا ذکر کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے جہاد بی سبیل اللہ اور دین کے غلبے کے مقابلے میں رستے میں رکاوٹ اور اچھے اچھے گھر انسان گھر بنا کر اس میں سکون سے رہنا پسند کرتا ہے فرما اگر یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے پسند ہے جہاد سے پسند ہے تو پھر انتظار کرو کس چیز کا انتظار کرو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا نہیں اللہ کا عذاب آئے گا عذاب کی پھر مختلف شکلیں ہوتی فرما یہ لوگ فاسق ہیں اور فاسقوں کو اللہ رب العالمین ہرایت نہیں دیتا ہے پسند نہیں کرتا ہے لقد نصرکم اللہ یقیناً امداد کی ہیں تمہارے اللہ تعالیٰ نے فی مواطن کثیرت ان بہت سارے جگہوں میں ویوم حنین اور حنین کے موقع پر حنین کی دن اذا آجبتکم جب تعجوب میں ڈالا تمہیں قذرتکم تمہاری تعداد نے میں فلمت غنیانکم شیعہ پس نہیں کام آئی تمہارے کچھ بھی وَضْعَقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضِ تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین بیمارہ حبت باوجود فاراق ہونے کے تم مولے تم مدبرین تم پھر گئے پھر, پھر پیپ پیرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا دس ہزار کا لشکر لے کر اور وہیں سے پلٹ کر مدینے میں نہیں آئے جو نئے مسلمان مکے میں پیدا ہو گئے مانا اور انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی تعداد تھی دو ہزار دس اور دو بارہ ہزار کی تعداد بن گئے اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے اور چونکہ وہاں کے رہنے والوں کے رہنے بارے میں مشہور تھا کہ بڑے تیز اور تیر انداز ہے بڑے جنگجو لوگ ہیں ہوتے نا بعض لوگوں میں معروف ہوتے دنیا میں فلاں علاقے کے لوگ بڑے جنگجو ہیں فلاں علاقے کے جنگجو ہے بڑے جنگجو لوگ تھے یہاں وہ مسلمان جنہوں نے ابھی اس موقع پر اسلام قبول کیا تھا وہ اس لشکر میں پیش پیش تھے اس لیے کہ ان کے جذبات تھے اور انہوں نے جہاد کی خبروں کے بارے میں آیتوں کے شہادتیں اور جنت کے بشارتیں اور یہ چیزیں انہوں نے سنی تھی تو ان کی ایک کوشش تھی کہ آج کے جنگ میں ہمارا بھی تعریف ہو اللہ کے ہاں میدان جنگ میں جب داخل ہو گئے تو جیسے انہوں نے ان کے اوپر تیر برسانا شروع کیا تو یہ پہ مقابلہ نہیں کر سکے اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جنگ کا پہلا دستہ اگلا حصہ وہ جب پیچھے آنے کو لگ جاتے ہیں بھاگنے کو لگ جاتے ہیں تو سارے مسلمانوں کو اس سے شکست کا اندیشہ ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات دوسری یہ بات تھی یہاں پر اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں کہ مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کیا جیسے کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کہا کہ آج ہم پہلا موقع ہے کہ مسلمان زیادہ اور کافر مقابلے میں کم وہ تعداد میں ہیں چار آزار اور صحابہ ہے بارہ گویا دو اس سے یہ لوگ زیادہ ہیں جبکہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھی سب میں مسلمانوں کے تعداد کم اور کافروں کے تعداد زیادہ چاہے آپ جنگ بدر دیکھو جنگ عہد دیکھو جنگ حذاب دیکھو اور جنگ تبو دیکھو جتنے بھی جنگے ہوئی ہے سب میں ایک کیفیت رہا یہاں یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی کہ کیا تم اپنے قوت اور طاقت کے بل بوتے پر جنگ جیتنے کا سوچتے ہو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا اس آ جبتم جب تعجب میں ڈالا تمہیں جس کو کہتے ہیں ہم خوش فہمی تم اپنے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم آج زیادہ ہیں تو اللہ کی مدد سے بے ہو گئے گویا کے تعداد جیتے جاتی ہیں اللہ رب العالمین نے اس سوچ کو بدلنے کے لیے اور پوری مسلمانوں کو ایک اسلامی تاریخ رقم کرنے کے لیے ایسا واقعہ پیش کر دیا کہ چار ہزار کے مقابلے میں بارہ ہزار لوگ مسلمان بستائی پر مجبور ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کے خچر کو صحابی نے پکڑا ہوا ہے اور وہ دشمنوں کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں انا ابن میں عبد المطلب کے اولاد میں سے ہوں اور کبھی میدان چھوڑنے والے نہیں ہوں اور پھر آواز لگایا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا آواز لگا آپ کا آواز بلند ہے اے بیت ترضان والوں کا فلاں فلاں ایک ایک قبیلے کا نام لیا اللہ نے تمہاری یہ تعریفیں کی ہے تم باغ رہے ہو ایک ہی آواز کے ساتھ صحابہ پلٹ گئے جنگ کا نقشہ بدل گیا ان کو شکست دے دی ان کے مال کو ان کی چیزوں کو ضبط کیا مال غنیمت بنایا پھر آگے حدیث میں ان کی تفصیل ہے انہوں نے پھر ایمان لایا ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے مال جائیداد کو واپس کیا جب حدیث ہے اس میں یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی ہے اور ہنین کے دن بھی ہم نے مدد کی ہے جب تم نے اپنے کثرت تعداد پر اپنا ذہن اور فہم میں یہ سوچا کہ ہم جیت جائیں گے تو باوجود زمین کے فراخ ہونے کے ذواقت علیکم تمہارے اوپر تنگ تم ہو گئی اور یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آ جائے تو زمین تو فراخ ہے لیکن اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کہاں جاؤں زمین میں گس جاؤں یا اسمان میں چھڑ جاؤں میدان جنگ میں خصوصی یہ کیفیت ہوتے ہیں۔ فرما تم ولے تم تم لوٹے پلٹ گئے مدبرین پیٹ کے بال تم انزل اللہ سکینہ تو پھر نازل کیا اللہ تعالی نے اپنے سکون کو اعلی رسول ہی وال المؤمنین اپنے رسول اور ایمان والوں پر وانزل الجنود لم ترها اور اتارا اللہ تعالی نے ایسے لشکر کو جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے وعذب الذين كفروا عذاب ديون لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا وذلك جزاء ان کا بين یہ بدلہ ہے کافروں کا اللہ نے پھر بھی مدد کی اللہ کے نصرت سے مسلمان غالب ہو گئے ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء پھر متوجہ ہوگا اللہ تعالی مانا اللہ نے ان لوگوں میں سے جن کو ایمان کی توفیق دی ان پر اللہ نے متوجہ ہونا تھا فرمایا ثم یتوب اللہ پھر توجہ فرمایے گا اللہ تعالی من بعد ذالک اس کے بعد علاما یشا ان پر جس پر اللہ نے چاہا اللہ جس پر چاہے گا تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا جسے جس کہ میں نے عرض کیا حدیث میں اس کے تفصیل ہے اور نے ایمان قبول کیا اکثریت نے واللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا نہایت میرا بان ہے پھر <سؤال> اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں تک تذکرہ دور آیا یا <تذکر> ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انما المشرقون نجسن یقناً مشرق نجس ہے فلا یقرب المسجد الحرام فسنا قریب آئے مسجد الحرام کے بعد آمہم حاجہ اس سال کے بعد وَاِنْ خِفْتُمْ اَغْلَثَ مَفْلِسِي کا فزو فَيَوْمِ يَنِقُمُ اللّٰهُ اَن قَرِيب مَالدار کر دے گا تمہیں اللہ تعالی من فضل اپنے فضل سے ان شاء اگر اللہ نے چاہا اِنَّ اللّٰهَ حَلِيمٌ حَكِيم یہ کہنا اللہ تعالی خوب حکمت والا ہے خوب جاننے والا اللہ کے علم وہ بہت خوب ہے اس کی حکمت بھی خوب معنی یہ کے اعلان کرو کہ اس سال کے بعد اب مشرقین یہاں بیت اللہ میں نہیں آئیں گے جن کے ساتھ معاہدہ تھا جس کا ذکر پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ نانا وغیرہ کے قبیلوں کے ساتھ ان کو تو مہلت دے دی چار میں نے شوال ہے ذلقا ہے ذوالحجہ ہے محرم ہے اور جن کے ساتھ وعدہ نہیں تھا ان کے لیے اعلان کیا اس سال کے بعد کوئی بھی حج کے لیے نہیں آئے گا مشرق لیے کہ میں ان کا داخلہ ممنوع ہے اور فرمایا نجسن یہ نجس ہے اس کے بارے میں دو قول ہے علماء کا ایک ہوتا ہے نجس مانوی اور ایک ہوتے نجس حقیقی بعض صحابہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اگر کسی مشرق کے بطا بغیر یعنی مشرک نے ہاتھ ملایا ان کو نہیں پتا چلا یہ عودی نصارہ میں سے وہ ہاتھ دویا کرتے تھے یہ نجس ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اور بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ نجس یہاں معنوی اعتبار سے ہیں ظاہر میں تو بڑے پاک پھرتے ہیں ہر وقت نہانا کپڑے بدلنا لیکن وہ جتنا بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں حقیقی طور پر وہ نجس ہیں وہ پاک نہیں ہو سکتے مانوی نجس ہے یہ نہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرما کہ یہ نجس ہے ان کو مسجد میں نہیں آنے دو پھر اس میں علما کے مختلف اقوال ہے کہ کون کون سے مسجدوں میں نہیں جائیں گے حرمین میں تو بالکل مطلق نہیں جائیں گے حدود میں ہاں اگر کوئی چوری چوپے جاتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن ابھی بھی وہاں حرمین کے حدود پر بوٹ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے بوٹ لگے ہوئے ہیں آپ جدے سے جائیں گے مکے کے قریب پہنچ گئے جہاں سے حرم کا حدود شروع ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ مسجد کا حدود مکے کے حدود سے بہت بار بڑا بوٹ لگا ہوا ہو اس کے اوپر ادخول لغیر المسلمین یہاں سے آگے جانا غیر مسلم کے لیے جائز نہیں ہے پھر نیچے سے روڈ انہوں نے وہاں سے ٹرن کیا ہوا ہے ان کو ٹن دیا کہ یہاں سے ٹن ہو جاؤ غلطی سے تم یہاں آئے ہو وہاں سے گاڑی ٹرن کرو چاہے مدینے کی طرف سے آئے جدے کی طرف سے جائے تو مدینے کے بھی حدود ہیں مکے کے بھی حدود ہیں ان حدود میں مشرقین داخل نہیں ہو سکتے ان کے لیے ممنوع ہیں اور یہ جو کلمگوں مگو مشرق جاتے ہیں ان کے لیے پھر یہ ایک مجبوری ہے ان کے لیے یعنی شرحان تو مجبوری نہیں ہے لیکن ان کے جو معاملات ہیں سرکاری طور پر یہ ان کے لیے مجبوری ہے ان کلیمگوں کو وہ چھوڑتے ہیں ورنہ یہود نصارہ کے جو عقائد ہے وہ مسلمانوں میں ان سے بڑھ کر بتر گندے شرکی عقائد ہیں وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کو نہ چھوڑا جائے جس میں علی تشہیر وافذ وغیرہ اور یہ بریلوی وغیرہ ان کے عقائد مشرکین کے یہود نصارہ کے ان شرک عقائد کے ساتھ مساوی ہے بہت سارے معاملات ہیں شرک تو شرک ہے نا وہ جب ثابت ہو جائے چاہے ایک دفعہ ہو جائے عقیدے میں کی شرک ہے اور اس پر وہ قائم ہو تعویل کرے تمام مشرقین تعویل کرتے ہیں تمام مشرقین جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نسارا نے بھی یہ نہیں کہا کہ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جسے ہم بیٹے پیدا کر رہے ہیں بلکہ وہ بمنزلت ابن بیٹے کے مرتبے میں ہیں کہ اس کی ہر بات کو اللہ مانتا ہے جس کو نازمین کہتے ہیں لاڈلہ لاڈلے کا عقیدہ تو سارے مسلمانوں میں پھیل گیا ہے تو پھر ان کے عقیدے میں ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے تو عقیدے کی شرک میں تو شامل ہے تو یہاں پر ایک شبہ لوگوں میں پیدا ہو گیا کہ اگر یہ مشرقین حج میں نہیں آئیں گے تو مسلمانوں کی تعداد تو انتہائی کم ہے جبکہ حج میں آنے جانے سے ہماری تجارت کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ نے ان کا جواب دیا وہ انقب تم آئے لتن اگر تمہیں مالداری کا مفلسی کا خوف ہے تو اس کو چھوڑ دو جو من فضل رہی ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے دے دے گا تجارت کے خوف سے مشرقین کے بندش پر پریشان نہ ہو اس خوف کو اللہ نے ہٹایا قاتل اللہ زینا لڑو ان کے ساتھ لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ اور اخرت کے دن کے ساتھ ولا يحرمون ما حرم اللہ اور حرام نہیں سمجھتے جو اللہ نے حرام قرار دیا اور رسول اس کے رسول نے ولائے دینون دین الحق اور دین حق کو دین حق نہیں سمجھتے مِنَ اللَّذِينَ ان لوگوں میں سے اُوتُ الْكِتَابَ جو کتاب دیئے گئے ہیں حَتَّى یہاں تَقْ يَوْتُ الْجِزِيَةً کہ دے دے وہ جزیاں ٹیکس اَنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ اپنے ہاتھ سے اور وہ ہو ظلیل فرمائے ان لوگوں کے ساتھ خطال کرو جن لوگوں نے اللہ پر ایمان نہیں لیا آخرت پر ایمان نہیں لیا اور اللہ تعالی کے حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں مانتے اور تمہارے دین جو دین حق ہے دین حنیف ہے اس کو دین حق نہیں مانتے مشرقین اہل کتاب میں سے فرمایا اہل کتاب میں سے ہے کب تک ان سے لڑنا ہے حت یوتل جزیت ہے، یہاں تک کہ وہ ٹیکس دے اتنا ان کو کمزور کرو آن یہ دن اپنے ہاتھوں سے یہ بھی ذلت کے لیے الفاظ ہے نا کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بھیجیں گے نہیں خود دو وہ اور وہ زلیل ہو مانا ٹیکس بھی دے اور ان کی تزلیل بھی ہو اس وقت تک ان کے ساتھ لڑنا ہے لیکن ابھی تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے نا ابھی تو مسلمانوں سے ٹیکس لیتے ہیں مسلمانوں کو زلیل کیا ہوا ہے وہ قان اللہ کہاں یہودیوں میں بیٹے ہیں انہوں نے کہا ازیر اللہ کے بیٹے ہیں وکالت کہا نہ اللہ کے بیٹے ہیں ذان یہ ان کے بات تھی بے ان کے منہ کے اللہ ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ان کے منہ کے الفاظ ہے جو ان کے منہ سے نکلتے مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کے بعد کے ساتھ جنہوں نے کبر کیا من من قبلو پہلے ہلاک کرے ان کو اللہ تعالیٰ فکون کہاں وہ پھرے جاتے ہیں فرمایا کہ ان دونوں گروہ نے یہ دعویٰ کیا ایک نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں دوسری نے کہا عیسائی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معلوم ہوا کہ ان سے پہلے بے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ اس قسم کے عقائد رکھتے تھے اس لیے من قبل فرمایا ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ان کے عقائد برابر ہو گئے جو ان کا سوچ ہے وہی سوچ ان کا بھی تو ان کے اقوال برابر ہو گئے مانا یہ عیشان علیہ و السلام کو اور حضیر علیہ و السلام کو یہ اللہ رب العالمین کے معاملات میں متصرف مانتے ہیں کہ جس طرح باپ کے مال اور باپ کے اشیا اور چیزوں میں بیٹا جو چاہے کرتا ہے گھر میں ہو بازار میں ہو دکان میں ہو فیکٹری میں ہو باپ کے اشیاء میں باپ کی چیزوں میں باپ کی تجارت میں بیٹے کو اختیار ہوتے فرمائے ان لوگوں کا بد وقتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضیر علیہ السلام اور علیہ السلام یہ اللہ کے معاملات میں جیسے چاہے اپنے بیٹے کے مانن کرتے ہیں فرمائیں ان کی یہ بات ان کافروں کے ساتھ مشابہ ہو گئی جو پہلے ان سے گزرے ہیں اور دوسری یہ کہ یہ جو مشرقین مکہ ہیں یہ بزرگان دین جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے باتیں بھی بالکل مشابہ ہے ان مشرقین کے ساتھ جو یہود نسارہ کے عقائد ہے قات الحم اللہ, اللہ یہ جیسے کہ بد دعا کے الفاظ ہوتے ہیں اللہ ان کو حلا کر دی اتخذو احبارہم ورحبارہم بابا من دون اللہ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو رب اللہ کے محسے وام والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو وما امرو نہیں وہ حکم دیئے گئے اللہ لیابدو مگر یہ کہ وہ بندگی کرے الہوں واحدہ ایک الہ کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ مگر وہیں ہے صبح نو پاک ہے وہ اس رکون وہ جو شریر کے رہتے ہیں جیسے کہ مشہور عدیثی کی روایت ہے اور کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا اللہ کے نبی ہم نے تو اپنے مولیوں کو پیروں کو رب نہیں بنایا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ کسی چیز کو تمہارے لئے حلال قرار دیتے تو تم اس کو کیا کہتے کہاں حلال اور اگر حرام قرار دیتے پھر کہاں حرام فرما یہی تو رب کا منصب ہے حلت اور حرمت میں اپنا حکم چلانا تو یہ تم لوگوں نے الہ بنا لیا تھا اور یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے مسئلہ کوئی الہ نہیں ہے پاک ہے وہ اس سے جو یہ شریک تیراتے ہیں اللہ کے لیے شریک تیراتے ہیں یہاں دیکھو اس کو اللہ نے شرک قرار دیا نا اس دیے جن علماء نے شرک کہا ہے وہ کہتے ہیں اس آیات میں لفظ دیکھو یو <تصفيق> وہ کہتے ہیں کہ مولوں کے کہنے پر دین بنانا کہ مولوی نے کہا یہ مسئلہ ہے دلیل چھوڑو بس ہمارے مولانا صاحب نے کہا ہے ہمارے امام نے کہا ہے اس کے پیچھے ہم چلیں گے اس نے اس چیز کو جائز کہا اس کو ناجائز کہا تو اللہ فرماتے کہ انہوں نے کیا کیا یو شرکون انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک تہرایا تو تقلید شرک بھی ہوتا ہے بیدت اور, اور حکم تو ہے لیکن تقلید میں شرک کا شعبہ بھی ہوتا ہے جس کو شریک شرک بھی آپ کہہ سکتے اور تقلید میں کفر بھی ہوتا ہے کفر کا سبب بنتا ہے اور اس کے لیے تو وہ عبداللہ بن مسعود کا قول مشہور آپ نے سنا ہے کہ اگر مقلد مسلمان ہوگا تو مقلد بھی مسلمان ہو, وہ کافر ہو جائے گا تو یہ بھی کفر کر لے گا۔ یریدون ان مو چاہتے ہیں ان نور اللہ ہے کہ بجائے اللہ کے نور کو بے افا ایمان اپنے منہ سے و اللہ انکار کہ اللہ تعالی نے ان یتم نوره الا مگر یہ کہ ان یتم پورا کرے اپنے نور کو ولو کرے ال کافرون اگرچہ نا پسند لگے کافروں کو معلوم ہوا کہ اللہ فرماتے ان لوگوں کا حق کے خلاف سب سے زیادہ استعمال کرنے کی چیز کون سا ہے منہ حق کے خلاف ہمیشہ منہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے حق کے خلاف پر پگنڈے کرنا باتیں کرنا لوگوں میں اس حق کو بدنام کرنا یہ ہے منہ فرمائے یہ منہ سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس کو بجانے دے گا اللہ یوں تم مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا مانا توحید اور سنت قائم ہوگا معاشرے میں توحید کا رہنا ضروری ہے توحید کے بغیر دنیا ختم ہو جائے گی توحید غالب رہا آخر میں بھی غالب ہو جائے گا اور دلائل کے اعتبار سے تو ہمیشہ غالب ہے جیسے کہ اگلے آیات میں اس کا اللہ نے ذکر کیا وہ اللہ اللہ بہت ذات ہے ارسل رسول, جس نے بیجا اپنے رسول کو بالخدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور حق دین کے ساتھ لے تو ہے الدین کل ہی تاکہ غالب کریں اس کو تمام دنوں پر ولو کرے المشرکون اگرچہ اگر نہ پسند ہو مشرقین کو ناگوار گوار گزرے مشرقین پر یہ دلیل ہے آیات یہ اللہ کا دین یقینی طور پر غالب ہے لیکن دین کے غالب ہونے کے لیے افراد چاہیے دین تو بجاتے خود خود ہے غالب کیونکہ قرآن کے مقابلے میں ابھی تک یہود نصارہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن مقابلے میں کچھ نہ لا سکے احادیث کے اوپر بڑا زور لگایا بدنام کرنے کے لیے مشرقین اپنے جگہ یہود نسارہ اپنے جگہ اور منکرین حدیث جو ان کے چیلے چانٹے ہیں وہ اپنے جگہ قادیانی اپنے جگہ لیکن مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کر سکتے اب یہ دین کا زمین کے پشت پر وجود کے اعتبار سے غالب ہونا اس کے لیے اللہ کی طرف سے شرط انسانوں کا مومن ہونا ہے کہ اس قرآن اور حدیث کو ان دلائل کو ماننے والے اگر وہ مستحکم ہوں گے وہ متحد ہوں گے اور وہ مخلص ہوں گے تو پھر عملی طور پر قرآن حدیث غالب ہوگا لیکن اگر وہ کمزور ہوں گے تو یہ دلائل کے اعتبار سے تو ہمیشہ ایک جماعت رہی گی جو غالب رہے گی وہ اگرچہ قران و حدیث نافذ نہ بھی ہو لیکن ان کا قوت اور دلائل کے اعتبار سے غالب ہونا یقینی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنو ان کثیرم من الاحبار والرهبان ییضلون ما لاناس بالباطل و یسدون عن سبیل اللہ اے ایمان والو یقینا بہت سارے علماء میں سے رحبان اور درویش پیر وغیرہ مولانا سے لوگوں کے مال بلبا باطل بادل طریقے سے سبیل اللہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے ودینہ وہ لوگ جگ نظوز ہوا جو جمع کرتے ہیں سونا وفتا چاندی ولاف نہ خرچ نہیں کرتے اس کو فی سبھی اللہ, اللہ کے رستے میں بشرم بیادا بنا بشارت دون کو دردناک عذاب کے ایمان والوں سے خطاب یہ ایمان والوں بہت سارے پیر ہیں بہت سارے مولوی ہے وہ لوگوں کے مال غلط طریقوں سے کہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اس آیات سے معاشرے کے اندر حق اور باطل کی پہچان کی بہت بڑی علامت ہے لفظ کثیر استعمال کیا مولوں کی اکثریت پیروں کی اکثریت وہ باطل پرستوں کی ہوگی اور ہے اس وقت دوسری بات کہ اگر کوئی سوال کریں کہ یہ لوگ کیوں ایسے کریں گے فرمائے سبب یہ ہے کہ لیا گلو نام والناس تاکہ لوگوں کے مال کا ہے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے مال بکائیں گے ان کو اللہ کے رستے سے روکیں گے بھی تو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے اس لیے روکتے کہ اللہ کے رستے سے نہیں روکیں گے تو مال کھانے کا ان کو چانس کہاں سے ملے گا مانا اگر آپ کو پیر صاحب مولوی صاحب کہیں بچے کے کان میں اذان خود پکارو پانچ سو اس کے گئے اگر آپ کو وہ کہہ دے کہ بھائی نکاح کا مختصر سا خطبہ ہے تین آئے ہیں یہ پڑھو چلو پڑھنا نہیں آتے اپنے پاس لکھو لکھ کر دیکھ کر پڑھو اور یہ مسنون خطبہ ہے لکھو پڑھو اس کا ہزار روپے گئے جنازہ آپ خود پڑھا سکتے ہیں اپنے والد کا جنازہ ہے بھائی کا جنازہ ہے پہلے حق دار وارث ہوتا ہے اس کے دل کو دکھ ہوتا ہے وہ جنازے میں جس طرح انکساری کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتے اگر یہ چیزیں سبیل اللہ سبیر اللہ سے میرا قرآن اور سنت ہے نا اگر قرآن اور سنت سے وہ لوگوں کو روکیں گے نہیں اور قرآن اور سنت کا رستہ ان پر کھل جائے گا تو لازمی ان کے پیٹ کے جو غذا ہے باطل طریقے سے جو کچھ وہ کاتے ہیں جمع کرتے ہیں اس سے تو محروم ہو جائیں گے اس لیے فرمایا سدون سبیل اللہ پھر اللہ نے واحد سنا دی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب اس حیات کے تحت ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ اپنا خرچے کا جس طرح دن رات کا کانا ہوتا ہے اس سے زائد جو بھی رقم ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے تمام صحابہ میں سے اس کا یہ موقف تھا اور اسی کی وجہ سے وہ مدینے سے نکل کر مقام ربضہ میں وہاں رہا کرتے تھے عثمان غنی عنہ کے دور میں انہوں نے کہا تھا لوگوں کے ساتھ آپ کی بات نہیں بنتی ہے سوالے سے آپ کے بعد موقف سخت ہے تو وہ وہاں الگ رہتے جس طرح دیہات میں انسان الگ رہتا ہے ایک مکان زمین میں بنا کر وہی رہتے اکیلا یہ موقف دوسرے علماء کہا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے میراث کے آیت اتاری ہیں کہ میراث کو اس طرح تقسیم کرو تو میراث تب بنے گا جب مرنے والے سے کچھ رہے گا نا تو جب مرنے والا چوبیس گھنٹے میں صفائی کرے گا تو مرنے کے بعد بچے گا کیا کہ وہ میراج کی تقسیم ہوگی اور یہ زکات کا جو نصاب مقرر ہوا ہے تو زکات کا نصاب تو تب مقرر ہوگا کہ وہ پیسے سال بھر اس کے پاس ہو تو اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا وہ سونا چاندی یا وہ دیگر اجناس تو تب وہ زکوٰۃ دے گا تو ان دلائل کو دیگر صحابہ نے پیش کیا کہ کنز یہ اس وقت ہے جب اس میں سے اللہ کا حصہ نہ دیا جائے مانا زکوٰۃ جو بندہ نہیں نکالے گا تو پھر یہ مال کنز میں داخل ہو جائے گا یا اگر اس بندے کے مال کو اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور جہاد کو دین کے تربیت کو اور دین کے دعوت کو ضرورت ہے وہ پیسہ رکھنے کے باوجود اللہ کے دین کی تباہی کو دیکھتا ہے اور نہیں دیتے تو تب بھی وہ انسان مجرم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن اور وہ جنوب ہوں ان کے کروٹوں کو وظہور ہوں اور ان کے پیٹوں کو ہاں دماغ کا نظ تم یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے لوگ اپنے نفسوں کے لیے فضو کو چکلو ان تم تک نزون وہ جو جمع کر رہے تھے جو جمع کر کر کے تم رکھتے تھے یہ اس کا لطف لے لو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانگنے والا جب مانگنے آتا ہے تو دینے والا جب انکار کرتا ہے تو پہلا نتیجہ کیا ہوتا ہے پہلی نتیجے میں اس کے ماتے پر بل آتے ہیں یار پھر مانگنے والا آیا تو شریعت نے طریقہ وہی بتایا پہلے جبا ہو ہوں ان کے چہروں کو داغو ہو پھر جب یہ انکار کرتا ہے دینے سے تو مانگنے والے کو کروٹ دکھاتا ہے یوں پلٹ جاتے ہیں فرما وہ جنوب ہوم کروٹ ان کے داغو ہو پھر یہ اس سے جانے جب لگتا ہے تو پیٹ دکھاتا ہے وہ ظہور ہو ان کی پیٹ کو بیدا ہو گویا کہ بالکل اس ترتیب سے اللہ رب العالمین نے بتایا جس طرح معاشرے میں انسان کا تعلق ہوتا ہے فرمائے یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تمہاری آج عذاب کا سبب بن گیا ہے اِنَّا اِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهَ یقِنًا مہنوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اسنا عشر شہران بارہ مینے ہیں في کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں يوم قلق السماواتِ الارض جس دن کے پیدا کیے اس اللہ نے اسمان اور زمین منہا اس میں سے اربعات ان خرم چار مینے حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم سیدا دین ہے قائم دین ہے فلا تظلموا في الناس ظلم نہ کرو تو میں اس میں ان کو جھاؤں انفسكم اپنے جانوں پر وقاتلوا المشرکین قتال کرو مشرکین سے کاف فتن مل کر اکٹھے کما یقاتلونکم کافہ جس طرح وہ مل کر اکٹھے تم سے لڑتے ہیں واعلموا جان لو ان مال متقین یقینا اللہ تعالی پر زاروں کے ساتھ ہیں اس ایت میں اللہ رب العالمین نے مینوں کی گنتی بتائی جب سے اللہ نے زمین اسمان بنایا اس دن سے مینوں کی گنتی بار آئے پھر اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے اب اگر اللہ کی کتاب سے مراب قرآن ہے تو قرآن میں یہ چار مینے یا بارہ مینوں کے نام کہاں ہیں آپ زیادہ سے زیادہ یہ نکال سکتے ہیں کہ شہر و رمضان اللہ ذی انزل افیح القرآن وہ رمضان کا مینہ لیکن اس کے تعین کے لیے بھی آپ کو تاریخ اسلامی لانا پڑے گا یہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے کون کہتے وہ کون سا مہینہ ہے جو ابھی ہمارے اوپر شروع یہی ہے منکرین حدیث سے اگر آپ ٹکرائیں گے آپ سوال کریں گے چلو قرآن میں سے یہ چار مہینے دکھاؤ اور والے کون کون سے ہیں قرآن تو خاموش ہے چلو یہ بتاؤ قرآن کے اندر بارہ مہینے ہیں وہ بارہ کا ہیں وہ بارہ کا نام تو لے نہیں لا سکتے اللہ فرماتے ایک چیز سے ہم کو ڈراتے ہیں کہ ایک چیز ہے اس سے بچو تو کیا اس کا اللہ میں بتائے گا نہیں کہ جب ہمیں ڈراتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں کبھی تم سے ظلم نہ ہو جائے لڑائی نہ ہو تو اللہ کا حق ہے کہ ہم کو بتا تو دے کہ وہ کون سے مہنے ہیں تو قرآن تو اس سے خاموش ہے نا <coughs> معلوم ہوا قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی وہی ہے <coughs> تو وہ حدیث نے ہم کو بتایا <coughs> کہ وہ تین مہینے پیدرپے ہیں اور ایک مہینہ رجب کا اس سے الگ ہے زل حجا ذی محرم اور رجب پھر اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں کتاب نہیں کرنا ہے اس میں علماء کے دو قول ہیں ایک تو یہ کہ حکم منسوخ ہو گیا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے لیکن اس میں ابتدا نہیں کرنا ہے ابتدا تم خود اس میں نہیں کرو گے اور ہاں اگر دشمن تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو قرآن نے اجازت دے دیا ہاں مشرقین ہا کو نہیں چھوڑنا ہے تکوا اللہ کے حکم ماننے میں ہے ان نمن نسیوں یقیناً آگے پیچھے ہٹا دینا کر دینا زیادت تم جاتی ہے پھر کفر کفر میں یو دلبی گمراہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ کفر وہ جنہوں نے کفر کیا یحلنہ عام حلال کرتے ہیں اس کو ایک سال میں ایک سال میں اس کو حلال حلال کر دیتے ہیں وہ یحرمونه عام اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال لیوافقو تاکہ پورا کرے عدت ما حرم الله गिनती ان میںوں کے جو اللہ تعالی نے حرام ٹھہرائے ہیں لما ہر حَرَّمَ اللَّهُ حلال کرتے ہیں وہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے مقابلے میں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے تو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے مزین کی گئی ہے ان کے لیے ان کے برے اعمال اللہ کا اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو یہ ان کے ایک رسم ان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا جیسا کہ مشرقین کا طریقہ تھا کہ جب وہ مینا سے پلٹ کر آتے تھے حج کے موقع پر تو انہوں نے ایک شخص کی ذمہ داری لگائی تھی جس کا نام قلمس تھا قلمس لامیم سین قلمس قلمس آ کر کے وہ بیت اللہ میں اعلان کرتے تھے کہ لوگوں اس سال ہم نے حرمت کا انتقال کر لیا ہے منتقل کر دیا محرم کے مینا جو ہے وہ حرمت کا نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم نے آگے منتقل کیا ربیع الاول میں لے گئے اگلے سال ربیع السانی میں اس طریقے سے حرمت کے مینے کے حرمت کو اٹھا کر دوسرے مہینے پر ڈالتے تھے اللہ فرماتے یہ اللہ کے حلال کو حرام حرام کو حلال کرتے ہیں ایک طرف تو گنتی خالی پورا کرتے ہیں تو اللہ کی نزدیک گنتی تو نہیں چلتے ہیں نا کہ بس صرف گنتی پورا کرو نہیں اب ایک شخص ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے نہ تو سفر میں ہے نہ بیمار ہے کچھ بھی اس کو تکلیف نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ روزے رکھنے ہیں میں چلو چابان میں رکھ لوں گا یا میں رجب میں رکھ لوں گا تو کیا اللہ کی نزدیک یہ چلے گا نہیں اللہ نے جب رمضان کے فرضیت رمضان ہی کے نے میں رکھی ہے تو اس کے چار تیس مہینے یا تیس دن تیس, ونہ تیس دن یہ اگر کوئی شخص گیارہویں مہینے میں سے کسی میں رکھے گا تو اللہ کے ہاں قبول تو نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ہاں گنتی کا پورا کرنا مقصود نہیں ہے اللہ کے ہاں تو اطاعت مقصود ہے کہ اللہ نے کہا یہ کام جائز یہ ناجائز ماننا پڑے گا اللہ فرماتے وہ تو صرف گنتی پورا کرتے ہیں فرمائے اس سے ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے یا ایوہ اللہ ذینا منعیمان مالو ما لکم کیا ہوئے تمہیں ذا قیل لکم جب کہا جاتے تمہیں ان کے رو نکلو فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں اتھا قل تو گر پڑتے ہوتوں ملالارد زمین کے طرف ارزی تم بالحیات الدنیا تم خوشو دنیا کے زندگی میں من الاخر آخرت کے مقابلے میں فما مطاہ الحیات الدنیا فس نہیں ہے دنیا کے فائدہ فی الحال آخرت و آخرت کے مقابلے میں اللہ قلیل مگر بہت کم یہاں اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات ذکر کی ہے اس صورت میں چھتر صفات ہے چھتر ہر ایک آیات میں آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کے صفات آپ کو ملیں گے منافقین کے حساب یہاں فرمایا زمین کی طرف جگ جانا یہ منافقین کی صفت ہے دنیا پر خوش ہو جانا اخرت کی مقابلے میں یہ منافقین کی صفت ہے۔ فرمایا دنیا اخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ الا تنفروا یعذبکم عذاباً الیما اگر تم نہ نکلو گے تو عذاب دے گا تمہیں اللہ تعالی عذاب دردناک وہ استبدل قوما غیرکم لے آئے گا اللہ تعالی کسی اور قوم کو تمہاری سوا ولا تذرو شیئا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اس اللہ کا اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تم زمین کی طرف جک جاتے ہو اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو لے کر آخرت کو داؤ پر لگاتے ہو تم اگر یہ کام نہیں کرو گے کتاب کا تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اللہ کو تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو اس لیے کہ وہ قدیر ہے اللہ تنسرو اگر مدد نہیں کرو گے تم اس کی فقط نسر یقین مدد کی ہے اپنے نبی کی اس کو اخرجین جنہوں نے کفر کیا تھا دوسرا تھا دو آدمیوں میں وہ از ہما فل غار جب تھے وہ غار میں دوسرا کون تھا ابو بکر نبی علیہ السلام کا عظیم ساتھی اِذ جب کہا اس نے اپنے ساتھی کے لیے ساتھ اپنے تسکین کو اپنی سکونت کو اس پر اور مدد کی اس کے بجن دن ایسے لشکر کے ساتھ لمتروہا جس کو تم نہیں دیکھ سکے جا اور بنایا کلی مت اللہ دینا بات ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا نیچے وہ کلیمت اللہ کے بات بلند ہے بالا ہے واللہ حکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ابو بکر کو لے کر غار سور میں چلے گئے وہاں پناہ حاصل کیا بکر نے اس کے اوپر جان کے بازی لگائی جب سمندر کے کنارے گئے تھے دریا کے کنارے اور قوم اس کے ساتھ پیچھے پہنچا اندر کن انہوں نے بھی اس وقت کہا تھا انمانہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ لیکن انہوں نے کس بات کا غم کیا تھا اپنے جانوں کا امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ اسیات کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں ابو بکر کے عظمت ثابت ہوتا ہے بنی اسرائیل نے اپنے جان بچانے کے لیے فرعون کے خوف سے کہا تھا کہ ہم پر غم ہے آگے سمندر پیچھے فرعون ہی پہنچے ہیں ابو بکر نے اللہ کے نبی کے غم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اگر یہ مشرقین اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نیچے غار کا کیفیت یوں ہے کہ ہم نظر آ جائیں گے کیونکہ وہ غار آج بھی موجود ہے اس کا منہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ اگر اس کے منہ کے پاس بندہ پہنچتا ہے اگر نیچے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو نیچے غار نظر آ ہے ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول دشمن تو آ گئے ہمارے تعاقب میں نبی علیہ السلام نے فرما اللہ تحزن اللہ غم غمت کرو اللہ ہمارے ساتھ اللہ نے ایسے ذریعے سے بچایا اور اللہ نے اپنے کلمے کو غالب کرنا تھا کیونکہ یہ دونوں غار میں پناہ کس کے لیے لیے ہوئے ہیں لکھمت اللہ اللہ کے کلمے کے لیے اللہ کے توحید کے لیے اللہ نے ان دونوں کو بچایا اور اس کے ذریعے سے پورا امت کو اللہ نے آگے بچایا گمراہی سے اللہ کا کلمہ غالب ہے اللہ نے غالب کیا کلی مت اللہ وکلی مت اللہ کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ یقینی تھا وکان حق نالینا نسر المومن ایمان والوں کا امداد کرنا ہماری ذمہ ہے صورت ظمر صورت روم حیات نمبر سینتالیس میں صورت غافر کے اندر حیات نمبر اکاون میں اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جنہوں نے مان لا دنیا میں یہ دنیا میں اللہ نے مدد کی نا می کواد جس دن لوگ شہادت کے لیے کڑے ہوں گے مانا قیامت کے دن صورت صافات میں کیا فرمایا وہ ان جن دنا ہمارا لشکر یقیناً غالب ہے ایک سو نمبر آیات میں یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور ابو بکر پر سکون نازل کیا فرمائیں فی روخ خفافوں سے قَالَن وَجَاهِذُوا بِعَمُوَالِكُمْ وَأَنفَذِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نِقلو تم حلقے ہو یا باری جہاد کرو اپنے مالو جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں ذَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لئے انکن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ ر خفاف اور سقال میں علماء کے مختلف اقوال ہیں مالدار ہو یا غریب زیادہ ہو یا کم اس ترتیب سے زیادہ اصلے والے ہوں یا کم اصلے والے تقریباً دس اقوال نقل کی علماء نے جو ایک دوسرے کی طرف میلان رکھتے ہیں تمام اقوال مانا ہر صورت میں اللہ کے رستے میں خطال کرو لیکن فرمایا کہ قتال کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو اس لیے فرمایا تم, اگر تم جانتے ہو کیونکہ قتال علم کی بغیر نہیں ہوتے قاسدہ اگر ہوتا مال جلد ملنے والا آرز مانا مال دولت قریبا جلد از جلد اگر ان منافقین کو پتہ چلتا کہ جلدی جلدی مال مل جائے گا اس جنگ میں وہ سفرا قاسد اور سفر ہوتا درمیانہ لت باہو کا تو ضرور پیروی کرتے آپ کے ولاکن با مشب کا لیکن دوری دکھائی گئی ان کو مسافرت کے ان کے اوپر یہ بہت دوری آئی بہت بہت ان کو نظر آیا کہ یہاں سے جائیں گے اسی کلومیٹر رستہ ہے وہاں تبوک میں جائیں گے یہ تو بہت مشکل ہے آٹھ سو آٹھ سو دور جائیں گے دشمن کے مقابلے میں اور موسم گرمی کا ہے مدینے میں میوے پک چکے ہیں سائے جو ہیں وہ انتہائی مزیدار ہیں اور اتنے شدت کی گرمی میں ہم سفر کریں گے سواریاں بھی کم ہیں مسلمانوں کے پاس فرمایا اگر قریب کا رستہ ہوتا اور مال دولت جلدی ملنے کا مالی غنیمت کا چانس ہوتا ان کے نظر میں اللہ تباؤ گا پیروی کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے دور دکھا دی گئی ہے ان کو مسافیات اللہ نے ان کو دور رکھنا تھا اس لیے ان کے اوپر ان مسافحات کو دور دکھایا گیا وہ سیاح لبو نب اللہ قریب اللہ کے نام کے لبوانہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے محکم تمہارے ساتھ نفسوں کو وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم طاقت نہیں رکھتے کیا بات ہے طاقت نہیں رکھتے یہ اور لوگ جو جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ تم سے وہ موٹے زیادہ ہیں مالدار زیادہ ہیں قداور زیادہ ہیں کچھ بھی نہیں یہ جھوٹے قسمیں میں ان کا پھر اللہ رب العالمی نبی صلی اللہ وسلم کو بہت ہی اچھے انداز میں یہ بات بتائی کہ آپ نے جو ان کو اجازت دی ہے آپ کو اجازت نہیں دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ نبی علیہ السلط والس کو اللہ نے منع نہیں کیا تھا پہلے سے تو یہ نبی کے لیے کوئی زجر کوئی تنبیہ کوئی ڈانٹ نہیں ہے فرمایا آپ اللہ ان کا معاف کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر درگزر کیا لما دن تم آپ نے اجازت کیوں دی ان کو ہاتھ تھا یہ تبیا نہ لگا یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ کو اللہ دینا جو سچے ہیں وہ تالمل کا دیکھ لیتے اب جان لیتے جھوٹوں کو آپ ان کو اجازت ہی نہ دیتے آپ دیکھ لیتے جھوٹے رہ جاتے سچے آپ کے ساتھ چلے جاتے لیکن آپ کے پاس ایک ایک آتے اور وہ اپنا بہانا کرتے جی میرے پاس تو یہ مسئلہ ہے بیوی بیمار ہے بچے بیمار ہے میرا خود طبیعت صحیح نہیں ہے آپ پھر آئندہ لڑائی ہوگی تو جائیں گے ایک ایک کو نبی علیہ السلام اجازت دیتے رہے لا یستاذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر نہیں اجازت طلب کرتے ہیں اپ سے پیچھے رہنے کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور قیامت کے دن کے ساتھ ان یجاہدو باموالہم وانفسہم یہ کہ وہ جہاد کرے اپنے مال جانوں کے ساتھ وہ اجازت نہیں طلب کریں گے کہ ہم پیچھے بیٹھنا چاہتے ہیں بلکہ وہ تو نکلنے کی اجازت میں ہوتے ہیں والله علیم بالمتقیین اللہ خوب جانتا ہے متقیین کو میں اللہ تو جانتا ہے نا لیکن تم بھی جان لیتے اگر آپ اجازت نہ دیتے مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ان نمایا اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ آپ سے لا نہیں ایمان لاتے اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کے ساتھ ور تابت کلوب ہوں پڑے ہوئے ہیں شک میں ان کے دل پہ ان کے دلوں میں شک ان کے دل شک میں پڑے ہوئے فہم فیر ہے بےحمیت وہ اپنے شک میں پڑے ہوئے متردت ہیں تردت کر رہے ہیں ان کو احتیاط کا اور ان کو تردد کی بیماری ہے یہ ان کے بدترین خصلت اللہ بیان کرتا ہے بے مقصد اجازت طلب کرنا تردد میں اسلام سے پڑا رہنا وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ اگر وہ چاہتے ہیں نکلنے کو لَعَدُّ لَهُ عُدَّتًا ضرور تیاری کرتے ہیں اس نکلنے کے لئے سامان کا کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتے ہیں ولیکن کرے اللہ امبعاثَهُم لیکن نہ پسند گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو امبعاث کا معنی اٹھنا اللہ ان کے اٹھانے کو پسند نہیں کر رہے ان کو بیٹھا دیا فَثَبَّتَهُمْ پس ان کو بٹھا دیا وکیلا اور کہا گیا ان سے بیٹھ جا بیٹھنے والوں کے ساتھ کہا گیا اللہ نے ان کو بٹھایا ہے سب بتا اللہ نے ان کو سست کر دیا ہے اللہ نے ان کو سست کر دیا جانے سے اللہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے مومن بندوں کے بیچ میں جا کر فساد کریں گے تو اللہ نے ان کو بزدل کر کے سست کر کے بٹھا دیا اور ان سے کہا گیا کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ لو خ رجوفی اگر نکلتے وہ تم میں تمہارے ساتھ شامل ہو کر اگر نکلتے ماں نہ زیادہ کرتے تم اللہ مگر نقصان میں ولا اوزو ضرور دوڑاتے وہ تمہارے درمیان میں گھوڑوں کو یا فون کو تلاش کرتے تمہارے لیے مصیبت اندیشا فتنا مانا تم کو تمہارے نظام کو درہم درہم کرتے تمہارے نظم کو خراب کرتے منافق لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے نظم کو خراب کرتے ہیں وفیق ان اور تم میں جاسوسی کرتے وہ لہم ان یو نسارا کی واللہ والی اللہ خوب جاننے والے ظالموں کو ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان جو ہوا ہے منافقین کے ہاتھوں سے ہوا ہے خالص ایمان والے جب ہوتے ہیں تو اللہ ان کو غالب کرتا ہے اور بیچ میں جو منافق گز جاتے ہیں وہ ان کے پورے نقصانات کرتے ہیں مکمل نقصان اس لیے کہ مسلمانوں کے لباس میں ہوتے ہیں ان کے سبوں میں ہوتے ہیں ان کے مجالس میں ہوتے ہیں ان کے مشوروں میں ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں اللہ کے جتنے ولی آئے اور ہے اور گزریں گے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے کہ ان کو اپنے مجالس سے نکالے جب نبی کو یہ معلوم نہیں ہے تو اور کسی کو کیا معلوم ہوگا لقد ابتغوا الفتنه یقینا انہوں نے تلاش کیا تھا فتنے کو من قبل و پہلے وقلبوا لك الامور اور الٹ پلٹ کر کرتے ہیں آپ کے لیے معاملات اپ کے معاملات الٹ پلٹ کر رکھ لیتے ہیں اپ کے لیے مسائل ڈھونڈتے ہیں حتا جاء الحق حتا جا کو الحق یہاں تک کہ ائے اپ کے پاس حق ظہرا اور غالب ہو گیا امر اللہ اللہ کا حکم وہم وہ کارہون کا اور وہ نہ پسند کرنے والے تھے معنی یہ کہ جب آپ مدینے میں آئے تو ان منافقین نے اس وقت بہت کوشش کی ہر اعتبار سے انہوں نے کوشش کی اور اسلام کو روکنے کے لیے ہر بے استعمال کیے لیکن اللہ نے چاہا آپ کو غالب کرنا تو اللہ نے اپ کو غالب کیا حق غالب ہو گیا۔ ومنھم اور ان میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں اے ذل اجازت دو ہمیں ولا تب تن ہم کو فتنے میں مت ڈالو الا خبردان فلفتنہت سقطو فتنے میں وہ پڑے ہوئے ہیں گر چکے ہیں فتنہ میں گرے پڑے ہیں و ان جہنم یکن جنان لمحیتن بالکافرین والا ہے کافروں کو اب جہاد کو فتنہ کہنا یہ منافقین کا کام ہے کہ جہاں اللہ کے دین کے لیے اللہ کے توحید کے غلبے کے لیے مسلمانوں کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے اور لوگ ان لوگوں کو فتنہ باز اور اس عمل کو فتنہ کہتے ہیں تو یہ منافقین کا پرانا تقدیم قدیمی طریقہ ہے فتنے میں آم کو مت ڈالو ایک اور علماء نے ایک نقل کیا ہے کہنے لگے وہاں ہم جائیں گے وہاں بڑے خوبصورت عورتیں ہوتے ہیں اور چونکہ ہم لوگ اس طرح ہے اس طرح ہے اور یہ ہو جائے گا, فتنہ بن جائے گا بڑے آ گئے اللہ فرماتے یہ تو پہلے سے فتنے میں پڑے ہوئے ان کے دلوں کے اندر تو بڑے بیماریاں جہنم ان کو گھیر چکا ہے پہلے سے احاطہ کر چکا ہے ان کا ان تصب کا اگر پہنچے آپ کو حسنتن اچھائی بلائی سب تو بری لگتی ہے ان کو اچھائی ان کو بری لگتی ہے وہ ان تو سب مصیبت اگر پہنچ جائے آپ کو کوئی مصیبت